اللہ ملّہ محمد الحمد محمد, محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صوفیہ جو تمام سامعین برادران اور باقی تمام ورش ایم وائےسو ای اور ورن الروشا باقی خوران برادران سب کو شمح محسن اقبال سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درست جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے دعاؤں کی جو مختلف موضوعات جگہوں پر پڑھی جانے والی موقعوں پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے سلسلے میں مختصر توذہات ہیں گرہ تو اس سلسلے میں ہمارا درست نمبر تیرہ آج شروع ہو رہا ہے تو کل ہم نے وضو کے دوران دائیں ہاتھ دہتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی تھی کہ اللّہ آت نے کتابیں بے امین وہا صب حسابن پروا نگار عالم تو میرے نامۂ عمل کو اللہ اللہ عت تو عطا فرما کتابی میرے نام عمل کو بے امین میرے دائیں ہاتھ میں وحاسبنی اور میرے حساب حساب کر آسان حساب ہیں اور آسان حساب کر یہ دعا کل میں نے آپ کو بتایا اور کل اس دعا کی اہمیت بھی کل آپ کو بتایا کہ جن کے نامۂ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیں گے تو یقیناً فرشتے بڑے خوشی سے آ کے ان کے ہاتھ میں دیں گے سلام کرتے ہوئے آ کے دیں گے اور انہیں بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیش آئے گا اور آگے ان کا مقام و منزلت جنت ہے بھیش ہمیشہ کی آرام و راحت ہے اس کے بعد بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے جو دعا پڑھی جاتی ہیں حالانکہ اس دعا کا پڑھنا سنت ہے مستعب ہے اگر کسی سے پڑھتے ہوئے میں دعا دیکھ گیا تو اس پر وزو باطل نہیں ہے لیکن اس دعا کے اہمیت یہ ہے ہیں اس دعا کے ترجمہ اور اہمیت آپ کو مختصر بتا دوں پہلے دعا کا ترجمہ بتا دوں اللہ اے اللہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ عربی زبان میں یا اللہ اور اللہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں دونوں اللہ کو پکارتے وقت انہی الفاظ میں پکارتے ہیں اللّہ اے اللہ لا توتنی اوپر آیا تھا آ تنی اے اللہ مجھے عطا کر دائیں ہاتھ میں مجھے دے دے کیونکہ دائیں ہاتھ میں جن کا نام عمل آئے گا ان کے لیے تو خوشحبری ہے آگے بہش ہے جنت ہے نعمتیں لیکن یہاں جو ہے پلو والا عمر ہے ابھی اسی فیل کا نہیں آ رہا ہے لا تو تنی یعنی آتا یو تی ہاں جی پھر اس پر ہر لا آتا ہے تو نہ کا معنی آتا ہے لا تی تو تین لا تو عطا نہ کرنی مجھے اے اللہ تو مجھے عطا نہ کر کتاب کتاب کا معنی کیا ہے مکتوب یہاں مصدر معنی اس سے مقبول ہے یعنی اے اللہ جو کچھ کرم وہ آپ کے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا آپ کی پوری زندگی میں جو کچھ برائیاں اچھائیاں کیا ہیں تو وہ مکتوب ہاں وہ کتاب جس میں ہمارے سارے اعمال لکھا ہوا ہے وہ عمل نامہ جسے عمل نامہ بولیں گے نامہ عمل بولیں گے اسی یہاں کتابی سے مراد وہی کتاب ہے جس میں آپ کے زندگی بھر کیا اچھے برے عمل لکھا ہوا ہے تو دو کتابیں ایک کتاب جو ہے دا دائیں بھر ہاتھ کے فرستیں لکھتے ہیں دوسرے بائیں ہاتھ کی فرستیں دو فرشتے ہیں ہاں جی اچھے عمل دائیں ہاتھ کے جو فرشتے ہیں وہ اچھے عمل لکھتے جاتے ہیں بائیں ہاتھ پر معمول فرشے گناہوں کو لکھتے جاتے ہیں ہاں جی تو یہاں فرماتے اے اللہ تو عطا نہ کر کتابی میرے نامِ عمل بھی شمالی شمال بائیں کے معنی میں ہاں جی لیفٹ ہینڈ کے معنی میں ہے بائیں کے معنی شمال آخر میں یا میرے کے معنی میں ہاں شمال بائیں کے معنی میں لی یا میرے کے معنی بھی شمالی اللہ میرے بائیں ہاتھ میں یعنی اللہ میرے نامۂ عمل میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے ولا می و اور نہیں من سے کے معنی میں ورا پیچھے ہے کے معنی میں ورا کسی بھی چیز کے پیچھے کے معنی میں ہیں اوپر کے یا پیچھے کے معنی میں، یہاں پیچھے کے معنیٰ صحیح ہے ظاہر پیٹھ کے معنی میں ہے اور ظہر پیٹھ کے معنی میں پھر یاد ہے کبھی میرے کے معنی میں ظہر پیٹھ یا جو آیا آخر میں یہ میرے کے معنی میں تو غلامی ورائے ظاہر اور نہیں پیٹ پیٹھ پیچھے سے یعنی خدا یہ نامۂ عمل کو اعلیٰ یہ خین الاقی سامتوں بھی شمالی غلامی می ورا ظاہر اور نہ غبرالنکھیوں سے نیکن علاقی متوجبی اس معنیٰ میں ہے پلا من اور نہ ہی ورا پیچھے زہر پیٹ اور نہ پیٹ پیچھے سے میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے دے ہاں جی کیونکہ عادث میں آتا ہے کہ جو لوگ بورے ہیں ہاں جی ان کے عمال برے ہیں کافر ہے فاسق ہے فاجر ہے مشرق ہے ظالم ہے ہاں جی تو ایسے لوگوں کا جو فاغ و نعلق ہیں ایسے لوگوں کے نام عمل رشتے میدان حشر میں وہ اس کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے پھر چونکہ بندے سے ناراض ہیں اس کے سامنے نہیں آئیں گے. وہ پیچھے سے اس کے چہرہ دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے پیٹ پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دے کر وہ لوگ چلے جائیں گے کیونکہ اس کے انامہ عمل دیکھنے کے قابل نہیں اس میں گناہ ہے گناہوں کے سوا کچھ نہیں کیا تو ہے نہیں لہٰذا فرسٹ ناراض ہیں اس سے اور اس کے انتہائی جو ہے توحین آمیز رفتار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہوئے پیٹ پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیں گے تو کسی کا میدان حشر میں نام عمل اگر پیٹ پیچھے سے پھر سے اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا بانجے تو, تو پھر سمجھو اس کے انجام ٹھیک نہیں ہے اس کے انجام اب اس کے بعد جو ہے تباہی ہے جہنم ہے عذاب ہے تکلیف ہے ہر قسم کی پریشانیاں ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> لہذا جو ہے ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں پرور نگارہ میرے نام عمل میرے دائیں ہاتھ میں دے دے اور میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیں پیٹ پیشے سے میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیں رضان گرائی میں آپ لوگوں کو بات بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو وضو کی جو درمیان پڑھی جانے والی دعائیں ہیں یہ سب قیامت کے اہم ترین مراحل سے مربوط ہے اگر یہ دعائیں اگر آپ خضور سے پوری توجہ سے اپنے آخرت کا ایک مشکل سمجھ کر آپ پڑھتے رہیں تو قیامت میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا مشکل آپ کا حل ہوگا اگر اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہاں جی اور آپ کے نامۂ عمل آپ کے دائیں ہاتھ میں دے دیا بائیں ہاتھ میں نہیں دیا تو آپ سمجھو وہی میدان حش میں یہ نام عمل آپ کے ہاتھ میں پہنچتے ہوئے آپ بہت خوش ہوں گے آپ اللہ کا شکر گزار ہوں گے کیونکہ اب آپ کا اس کے بعد کے مراحل آپ کے آپ آسان ہو گئے ہاں جی تو ابھی میں آپ کو ان آیت کا دو آیت دو جگہوں پر آتے ہیں واضح طور پر ہیں کہ جن کا نامۂ عمل ان کے بائیں ہاتھ دینے ہاتھ میں ملنے والوں کا کیا حل ہوتا ہے ان کا کیا بورا حال ہوتا ہے وہ کیا کہہ کے پکارتے ہیں کیا چیختے ہیں کیا فریاد کرتے ہیں جن کا نامۂ عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس آیت کے تجمہ پر نواز آپ کا اندازہ ہوگیا اس دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں دے دیا تو ان کا کیا بورا حال ہوگا ہاں جی تو ان میں ایک مختصر طور پر جو ہے یہ آیت سورہ انشقاق میں جس طرح کل آپ کو رہے ہیں دائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی اسی سورہ انشقاق میں بھی ہے اور بائیں ہاتھ والوں کا ذکر بھی اسی سورہ انشقا میں <coughs> تو دائیں والوں کا ہاتھ تجمہ جو ہے آج کا تجمہ میں نے آپ کو کل کل بتا دیا تھا اس میں اللہ نے فرمائے فارمہ منوت کتاب و بھی امین ہی باہر وہ لوگ جن کے نام ہے ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پھنسو فوہا سو حسابً یہ ان کے ساتھ بہت جلد آسان حساب کیا جائے گا جس کے نظر میں وہین قل و اللہ اہل اور وہ اپنے اہلیات کے بعد بڑے خوشی سے ہاں یہ کامیابی کے نوید لے کر وہ واپس پڑھیں گے لیکن آج کی دواس محروط بہر علم وہ لوگ پوت یا جن کو دیا گیا کتاب ہو اس کے نامۂ عمل و راضر ہی یہ سر انشکا کے عاد نمبر 10 سے ہاں یہ آگے عاد نمبر 15 تک ہے الحرمات وہ جن کے نامۂ عمل وہ دیا گیا کتاب اس کے نامہ ورا از و را پیچھے ظہر پیت پیچھے سے دیا گیا تو وہ ان کا خیال ہوگا جو ہی وہ اس کے نام عمل پیٹ پیچھے سے پھر سے ناراض ہو کر دیں گے تو یہ بندہ ہنسویت و صبورہ تو بہت جلد عنقری ہوا آدمی چیخ اٹھے گا اور کہے گا ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا یعنی وہ ہلاکت کو پکارے گا یا تو صبح یعنی ہلاکت کو پکارے گا اس مطلب کیا ہے وہ اپنے سر پہ مار مار ہاتھ پی دے گا سر پہ مار دیتے ہائے افسوس میں ہلاک ہو گیا ہائے افسوس میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا بول کے ہلاکت کو پکارے گا تو اللہ فرماتے ہیں یعنی انتہائی اس کی بدحالی کے انتہا ہے اور یہ بندہ آتش جہنم میں چلا جائے گا یہ اسلحہ داخل ہوگا سائ جہنم کی جھلکتی ہوئی آگ میں ان اللہ رحمد کیوں یہ بندہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے اس کی میں کیا عمل تھا ان نوکان بھی اہل کیونکہ بے شک یہ بندہ تھا دنیا میں جب آپ نے اہل عیال میں تھا ان دنیا میں تھا دوستوں میں تھا ابھی بچوں میں تھا تو بڑے خوش رہتے تھے تو یہاں خوش رہنا کوئی معنی نہیں دنیا میں ہو تو یہ مراد یہ ہے وہ فسق کو حجور میں غرق رہتے تھے گناہوں میں راگ رہتے گناہ کرنے پر خوش ہوتے تھے فسق کو حجور کرنے پر خدا اللہ کی نا فرمانے کرتے اسے زیادہ برابر کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی اس نے یہ مراد ہے ان نوزن نظر اللہ یہ اس کا یقین تھا یہ وہ یہی سوچتا تھا کہ ان یہ ہو رہا کہ ہم دوبارہ پلٹ کر اللہ کے حضرت میں ہرگز نہیں جانا ہے لہذا جو ہے اس قیامت اس کا ایمان ہی نہیں ہے لہٰذا وہ فض کو حجور آزادی سے کرتے تھے گناہ کرتے تھے اور ہمیشہ جو فیض کو حجور کرتے ہوئے اسی طرح اپنے دل کو سکون پہنچاتے تھے خوش آتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ آج ہلاکت کو پکارے گا تو اللہ فرمات عید کو گمان تو عید ہم دوبارہ پلٹ کر نہیں آئیں گے بلا اللہ ہیں کیوں نہیں آئیں گے ان نہ رب بو کا نبی بے شک اس کا پروگار کا نبی بصیر اس کے تمام اعمال کردار دیکھ رہے ہیں ایک یہ سرح اس میں آپ نے پڑھ لیا اس کا کیا انجام ہوتا ہے یہ ہے اس سے بھی زیادہ جامع سورج میں سرح الحق ہے سرح الحاق میں ہے جس انتیسویں پارم ہے اس میں اللہ حرمات وامنو کیا بارہ اور وہ لو جن کو دیا گیا کتاب ہو اس کے نام عمل امن بھی شمال ہاتھ میں ہے نا والمن ولا بمال میں احلام میرے شمال ہاتھ میں نہ دے دو بائیں ہاتھ میں تو اس آدمی بھی ہی بتا رہے ہیں کچھ لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو بارہ و لو جن کے نام میں گا حیا پول وہ بھی کہے گا یا لنى لم و تتاب وہ کہے گا کاش مجھے میرے نام عمل نہ نا دیا گیا ہوتا كيوں جی ليكے تو اس میں زیرو ہے نمبر تو کوئی ہے نہیں زیرو نمبر کا رزلٹ دے دیا ہے نا محمد جس جی طرح سکول میں ایک بچے کو ہاں اس کے رزلٹ زیرو آیا ہوا ہے تو وہ یہی بولے رہے کاش ریزل ہے اور نہ ہوتا ہے ہاں یہ, یہ جو ہے رزلٹ كارڈ ميرے ہاتھ میں نہ ہوتا نہ دیا جاتا ہے تو پھر میری پھر بھی کچھ عزت باقى رہتا تو یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کاش یہ نامۂ عمل مجھے نہ دیا ہوتا ولم آدری ماہ ماہ اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا نامۂ عمل کیا ہے حساب کتاب کیا ہے اور اور کوئی حساب کتاب نہ ہوتا لہلِ تحقانہ تلقاضیہ کاش موت اس کو ختم ہی کر دیتا ہے یعنی موت جو ہے میرے وجود کو ختم کیا ہوتا ہے اور حساب کتاب کی نوبت ہی نہ میں طباہ برباد ہو چکا ہوتا لیکن یقیناً یہ صرف اس کی تمنائیں ہیں جو ہرگز قرآن ہونا ہے نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے حساب اس سے ہوگا ہاں جی اب موت تو دوبارہ نہیں آئے گا اللہ فرماتی یہ دوبارہ اس کی فریاد پڑھ رہے ما اغنا اور ان لیا اب وہ فریاد کر کے کہہ رہے ہیں مجھے مجھے میرے مال کچھ کام نہیں آیا میرے مال نے میرے مجھے بے نیاز نہیں کیا کس چیز سے عذاب لائش سے میرے مال نے مجھے عذاب لائش سے بے نیاس نہیں کیا اور میرا مال میرا کچھ کام نہیں آیا حل نے سلطانیہ میرے سلطنت بھی مجھ سے برباد ہو گئی اور میرے سلطنت بھی آج میرے کسی کام کا نہیں ہے یہ اس کی اپنے تمنا فریاد ہے اپنے سر پیتے ہوئے میدان حاصل میں جن کے نامہ عمل بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اللہ کی طرف فرسوں کے کیا خطابات ہے اس بندے کے بارے میں حکمات خطوع ہو خضوع ہو پکڑ اس کو حق ہو اس کو پیت کر لو سم الجحم ہو پھر اس کو جہنم میں پھین دو ہاں جی سمل جائیں پھر جانے میں سل لو اس کو پھینک دو داخل کر دو شمہ پھر سلسلہ تین زر و حاصو ن پھر پھر اس کو ایسے زنجیروں میں جو ستر ستر ہاتھ کی گز ہوں گے اس میں فصل کو اس کو جکڑ لو اس کو بند کر دو ہاں جو اس کو پابند صلاحصل کر دو کیوں اس میں بھی کیا بیماری تھی ان نوکا نہ بے شک یہ آدمی تھا لایوم نب اللّہ العظیم یہ دنیا میں اللہ بآمت اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اولا یحوض اللہ تامل مسکین اور لوگوں کو کھانا غری مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے خود دینا تو چھوڑو دوسرے جن کے پاس مال دولت تھے ان کو جا کے بھی بولنے کی زحمت نہیں کرتے یار یہ غریب ہے بیچارہ ہے مسکین ہے. اس کو کچھ کھلاو پلاو بھی نہیں بولتے تھے یعنی اس کو خود کے علاوہ کسی کا کوئی دکھ درد ہی نہیں تھا آزاد کرامی انسان کو اللہ نے دوسروں کی دکھ درد کے لیے پیدا کیا جیسے شیر ہے ہاں جی علامہ نے فرمایا علامہ اقبال نے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تعات کے لیے کچھ کم نہ تھے کربیان یعنی فرشتے تو لہٰذا جو ہے یا غریبوں کا کوئی احساس نہیں تھا تو اللہ فرماتے حلیہ صلی اللہ علیہ بس آج اس کے لیے نہیں ہے یہاں پر ہاں انہیں یہاں پر رہنے کا میدان قیامند میں ہمیں کوئی دوست یا تو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں ہوگا ہاں یہ کوئی اس کے حمایتی نہیں ہوگا کوئی اس کی مشکلات میں کام آنے والا نہیں ہوگا والا تعاون اور اس کے لیے ہاں نہ کوئی کھانا ہے اللہ سوائے پیپ کے خون اور پیپ مخلوط جو ہیں یہ چیز اس کا پینے کی چیز ہوگا کھانا ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا لا یا کل الخوا اور سوائے گناہ کے کوئی اسے نہیں کھائے گا ایک گناہ گاروں کا کھانا ہے جو ہاں اس طرح کی جو ہے پیپ اس کا کھانا ہے وہاں کوئی دوست نہیں جو اس کی پریشانی کو دور کرے تو آزاں نگرامی اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو واضح ہو گیا کہ ان دونوں عادتوں کو کل کی رعایت کی یہ جو دعائیں ہیں سچ مچ ہیں کل کے میں پیش آنا ہے نامۂ عمل کی تقسیم کا ایک مرحلہ ہے جن میں نامہ عمل دائیں ہاتھ میں دے دیا تو وہ بڑے خوش ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے ان کے لا کے بحث کی جنت کے نوی تھے لیکن جن کے نامۂ عمل بائیں ہاتھ میں دیں گے پھر سے ان کو ہاں جی ان کے منہ دیکھنے کو گورنے کے پی پیچھے سے لا کے دیں گے ہاں جی اور یہ کیا کیا فریاد کر رہے ہیں رو رہے ہیں وہاں پر آہ و بکا کر رہے ہیں اور اس کا آہ و بکا خوش فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور پھر سے خطاب اس کو پکڑو اس کو جہنم میں پھینک اس کو ستر ستر گز کی لمبائی اور لمبی جو ہے زنجیروں میں اس کو بند دو اور اس کو جہنم میں پھینک دو تو یہ اذا نگر ہمیں کتنی خطرناک حادثہ ہوگا واقعہ واقع ہوگا میں لہذا یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اس دعائی مبارکے کا کہ پروان نگار عالم لاتو تین کتابی یہ اللہ میرے نامۂ عمل عطا نہ کر میرے بائیں ہاتھ میں بھی شمال میرے بائیں ہاتھ میں قوام میں رائے ظہری اور نہ پیٹ پیشے سے کیونکہ آپ نے دیکھ لینی شاید تین مبارکاتوں میں جن کا نامہ عمل بائیں حد میں دیں گے اور پیٹ پیشے سے دیں گے وہ تو پھر فریات کریں گے ہلاکت کو پگارے گا ہائے میں ہلاک ہو گیا میں تباہ ہو گیا کاش حساب کتاب نامی کوئی چیز سی نہ ہوتا مجھے ختم کیا ہوتا یعنی میرے مال بھی کوئی کام نہیں آیا میرے سلطنت بھی کوئی کام نہیں آیا اس طرف ہریات کریں گے تو عضر نگرانی یہ سامنے سمجھ میں آنا چاہیے بڑی اہمیت ہے اگر ہم نے حضور قلب سے ان دعاؤں کو پڑھ لیا <تصفح> اللہ تعالیٰ مہربان اللہ ان دعاؤں کی برکت سے کل میدان عاشر میں ہمارا مشکل حل ہوگا ہمارن نامہ عمل ہمارے اللہ دائیں ہاتھ میں دیں گے بائیں ہاتھ میں نہیں دیں گے اس کی نظرے میں اللہ ہمیں کامیابی دے گا آگے جنت کے ہم اہل بنائیں گے تو میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو پوری خلوص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ معنی مفہوم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں حرضان کرامی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ دین کو سمجھیں ان دعاؤں کو سمجھیں سمجھ کر پڑھیں توجہ سے پڑھیں آجزہ نہ پڑھیں تاکہ اس دعا سے ہماری آخرت کی مشکلات حل ہو دنیا کی مشکلات حل ہو اور اللہ کو بہترین انداز میں یاد کرنے والوں میں سے ہم سب ہو جائے تو اللہ ہم سب کو ان ان دعاؤں کو خلص سے پڑھنے کی توفیعتہ ہو